بص الرحمن الرحیم اللہ علی محمد والم صفر باشا ورثر علی باطاً باشا اور باقی تمام سامعین برادر خارن سب کو مسلم بھاب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو پینتیس ابلک تینتالیس فورٹی تھری تو تین سو پینتیس شروع سے لے کر آبی تک کے دروس ہے تعوشریف کا اور تینتالیس جو ہے دعائے صبح کا اندرس نمبر تینتالیسواں اندارس ہے ہمارے دعائے صبحیہ میں سے جو ہے دعائے صوفیہ کا پیراگراف نمبر آٹھ چل رہا نسبتاً نبی کا پیراگراف بڑی ہے باقی پیراگراف سے تو اس میں جو ہے دعا نمبر دسواں پیراگراف میں دعا نمبر دس ہے اس کے توجے ہے یہ دعا اس کے درسی یہ دعا ہے جو پیراگراف نمبر دس کے اندر سبحان اللذی لا یم بغت الا لہ یہ مبارک جملہ ہے اس کے توجہ کے بعد آگے دیکھتے ہیں تو سبحان اللذی الزیلا یم بغت تسبیہ سبحانہ ہاں جی لوگ سبحانہ جو ہے پاک ہے سبحانہ اس کے دبت کا ایغس... ایغس... ایغس... دفعہ بتا چکا ہے پاک ہے پاک کو منزہ ہے ہر فن کے اے وہ نقد پاک ہے یہ تجمچ ہے لا یم بغی تسبیح الا اللہ لا یم بغی جو ہے یہ ہے تو اللہ جذیذ سے موصول ہے برائے مفرد مذکر کے لیے ہیں جی تو وہ اللہ یعنی وہ ذات پاک وہ ذات یعنی اللہ تبرک تعالیٰ, تعالی مرات سبحان الزیح پاک اور منزہ ہے بے ایف ہے حرکہ اے و نقص سے پاک ہے وہ ذات سبحان لائم بغت لا یم بغی یہ گواد مل غائب غائب فعل المزارِ معروف منفی ہے از باب انف آل سے انف آل سے یم بغی انفعال سے ان ماضی ام بغا یم بغی ام بغن اس کا معنی مناسب ہونا لازم ہونا چاہنا سزاوار ہونا القام و سجم لغت میں یہ معنی کیا ہے اور بغی بغا ان و باغی اور اس طرح بغا بغیتاً و بیتاً اشے کے معنی کسی چیز کا طلب کرنا کسی چیز کو چاہنا کسی چیز کا طالف ہونا یہ سارے معنی کے اور ام یعنی سہل اور آسان ہونا کیا ام بغا کے یعنی سہل اور آسان ہونا تو لا امبغی عرب بولتے ہیں لا بغی اللہ انتف انطف اللہ کا جب عربیوں بولتے ہیں تو عثمانی مانتے ہیں تمہارے لیے ایسا کرنا لائق و مناسب نہیں ہاں لا یم بغیلا کا انتا فلا ذالغہ یعنی سزاوار اور لائق نے تمہارے لے کہ تم اس کام کو کرے تبار لے ایسا کر لائک اور مناسب نہیں لا یم بغیلا کا تو اس جملے میں عرب نے لغت میں استعمال کیا اور کہا اس فیل کا ماضی تعریف غیر مستعمل ہے صرف لا یم بغی مزارِ استعمال ہے یم یم بغی ماضی ام بغا کا استعمال نہیں ہے کسی حد تک متروک ہے فرماتے ہیں اس فیل کا ماضی کہتے ہیں یہ تعریباً غیر مستعمال ہے عربی لغت المنجیت میں لکھتے ہیں تو بغی جو ہے معنی یہ ضروری ہے یمباغی مانا یہ ضروری ہے خاطر خواہ پسندیدہ یا مرغوب ہے یا مناسب ہے موزون ہے برمحل ہے ٹھیک واجب معقول درست یا صحیح ہے ہے یہ ہونا چاہیے یہ سارے معنی جو ہے یم باغی کا کیا ہے تو یم بغی اللہ یعنی یہ اس پر واجب لازم یا فرش ہے یہ اس کے لیے مناسب ہے یم باغی اللہ کا یہ معنی ہے اب یہاں پر لا یم باغی ہے ہاں یم اللہ اس پر لاواجب لازم یا فرش ہے یہ اس کے لیے مناسب یہ تجمہ ہے یم بغی علیہ عین کے ساتھ آ جائے تو اس کو کرنا پڑے گا اس کو کرنا ہوگا اس کو چاہیے یہ سرمانی معنی المنجد المنجیت نام الغ تو سبحان اللہ یمباغی تصبیح ہو پاک پر منظع اللہ کی مناسب نہیں ہے تسبیح اللہ سوائے اس پاکزات کے ہاں جی تو اس میں جو ہے تسبیح کا معنی کیا ہے تسبیح سب ہن لغت میں سب ہن و تصبیح کے معنیٰ پاکی عبادت دونوں معنی کیے ہیں پاکی کے معنی بھی کہ عبادت کا معنی کے یہاں دعا میں جو ہے عبادت کا معنی زیادہ مناسب ہے پاک و منازع وہ اللہ کہ لا بگت تصویر ہے نا عبادت خواہ عبادت قولی ہو یا فعلی ہو عملی ہو لیکن عبادت کے وسیع مفہوم کے ساتھ یعنی تو عبادت کے وسیع مفہوم یہی تسبیح تعلیم پڑھنا سبحان الفر و شریف پڑھنا کوئی بھی زبان سے پڑھی جانے والی عبادتیں بھی اس میں شامل ہیں عملان انجام دینے والی عبادتیں بھی جیسے نماز ہے روزہ ہے حش ہے زکوات وہ سب بھی اس تسبیح کے اندر کوئی بھی نیک عمل عبادت اس میں شامل ہے تو یہ عبادت بے معنی وسیع مفہوم تسبیح کا یہ معنی کہ تسبیح جو ہے صبح تصبیح پاکی عبادت تو یہاں عبادت کا معنی جو ہے زیادہ مناسب ہے ترجمہ اس لحاظ اب آپ کا دعا کہیں ہو جائے گا سبحان اللزی المغت تصبی اللہ صبح پاک ذات کے یعنی وہ ذات یعنی اللہ پاک اور منظہ ہے سبحان اللزیع وہ ذات پاک و ہے کہ عبادت یعنی یا تسبیح کے لائق و سزاوار صرف اسی کے علاوہ کوئی نہیں سبحان اللہ پاک و منظہ ہے وہ ذات کی عبادت یا تسبیح کے لائق اسی صرف اسی کے علاوہ کوئی نہیں صرف اسی اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت اور تسبیح کے لائق اور سجاوار نہیں ہے اس کا میں کوئی بھی موجود ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کے پاغذات ہے اس لیے عبادت میں اللہ کے علاوہ کے اور کی جائز بھی نہیں ہے عبادت صرف اللہ کی جائز ہے اللہ کو کرنے کا حکم یا کا, کا نام اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں عبادت صرف اللہ کے صدم نثر ہے ایک ترجمہ ہے دوسرا ترجمہ جو پاک اور پاکزات پاک اور پاکزہ پاک پاک ہے وہ ذات کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق و سداوار نہیں سبحان اللہ جزی پاک اور پاکزہ ہے اللہ جزیح وہ ذات کہ لا مغت تصبیح اللہ کی اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق و سزا نہیں یہ تصویح کا جو ہے اس دعا کا ترجمہ یوں من جائے گا لیکن اس یہی ترجمہ جناب سید خورشید عالم کا تجمہ ہے ہوا وہ سبحان اللہ لا یا مغت تصبیح اللہ اللہ کا وہ پاک ذات ہے جس کے سوا کوئی اور کے لیے تسبیح سزاوار نہیں آپ نے تسبیح کو تذبیح کے معنی میں رکھا عبادت کے معنیٰ نہیں کیا علامہ بشیر مرحم نے بھی تجمہ یہ کیا ہے وہ ذات پاک ہے کہ تسبیح صرف اسی کے لیے سزاوار ہے انہوں نے انہ بھی کا تجمہ نہیں کیا تسبیح کو تسویح کے معنی میں رکھا ہے تصویر کو تسبیح ہی رکھا لیکن میں نے لغت میں دیکھا تو اس کا معنی یہ لکھا ہے تسبیح کا معنی پاکی اور عبادت تو یہاں عبادت کا معنی زیادہ مناسب ہے ہاں جی تو توضیع جو جناب سعید خورشید عالم صاحب اور علامہ بشیر مرحم دونوں نے لفظ التسبیح کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے ان دونوں نے تسبیح کو ایسے رکھا سعید حرش کے تجربہ یہ وہ پاک ذات ہے جس کے سوا کسی اور کے لیے تسبیح سزاور نہیں اور علامہ مرحم کی تجمہ میں بھی یہی وہ ذات پاک ہے کہ تسبیح صرف اسی کے لیے سزاوار ہے دونوں نے تسبیح کا ترجمہ نہیں کیا جبکہ تجبی کا تجمہ لغاز پاکی اور عبادت کے معنی میں اور یہاں عبادت کا معلوم معنی صحیح ہے چونکہ عبادت دوسرے مقامات پر بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے قلعاتی و نسخی و ماہیا و محمد علی اللہ رب الم جیسے کہ عضوا میں جینا مرنا اور سب کچھ جو ہے عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے تو بظاہر جو ہے ان دونوں حضرات کے ترجمے سے جو ہے تصبی ترجمے ان دونوں کے ترجمے سے جو ہے تسبیح سے مراد سبحان اللہ یا دوسرے تقدیس پر مشتمل دعا وغیرہ کا پڑھنا ذہن میں آتا ہے ان دونوں کے ترجمے میں جو ہے ان دونوں کے ترجمے میں تصبیح سے مراد سبحان اللہ یا دوسرے تقدیس پر قدوس وغیرہ سبحان رب العلّہ سبحان رب العظیم صحان اللہ عبحم سبحان اللہ عظیم البحم اس قسم کی تسبیحات ہاں جی وہ ذہن میں آتی ہیں ہاں جی یا دوسرے جیسے جو ہے بظاہر ان دونوں حضرات کے تجمہ میں تصویر سبحان اللہ یا دوسرے تقدیث پر مشتمل دعا وغیرہ کا پڑھنا ذہن میں آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللّہ اور رب العلّہ عبہم رب العظیم ابحم جب قدوس یہ سارے تسبیحات ذہن میں آتا ہے جبکہ یہاں سے مراد عبادت نہایت مناسب ترجمہ ہے کیونکہ عبادت جو ہے سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز پر روا نہیں ہے ہاں جی کہ یہ آکا نا اس طرح ہم بلتے ہیں اللہ کے سوائے اللہ ترے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے اور اللہ نے بھی کتنی جو پر قرآن فرمایا فا یا یا صرف میری ہی عبادت کرو صرف مجھ سے ڈرو میری عبادت کرو میری بندگی کرو قرآن کی مختلف جگہوں پر اللہ نے فرمایا اور اسی حقیقت کا جو اس دعو میں اللہ تعالیٰ کی تمجید اور تعریف کرتے ہوئے اقرار ہے کہ اللہ عبادت تیرے سوا کو پاک اور منازع ہیں تیرے علاوہ کوئی بھی جو ہے عب تصویر یعنی عبادت کے لائق ہیں نہیں ہیں اس اقرار ہے کہ اللہ تو پاک و منازع ہیں تجمہ وصبہ تصویر اللّہ تو پاک اور منازع ہیں تیرے سوا کسی کی بھی کسی کی عبادت جائز نہیں تروہ کسی کی عبادت جائز نہیں اور نہ ہی کوئی اور عبادت کے لائق و حقدار اور سزاوار ہیں اللہ کے سوا کوئی بے عبادت کے لائق اور سداوار نہیں ہیں تو یہ عظیم کرامی اس دعا کا توجیہ ہے سہان الرزی لائم باقی اللال پاک اور منزہ ہے بے عیب ہے ہاں جی پاک و پاکزہ ہے اللہ وہ اللہ اللّہ لا یم بغت جو ہے سزاور نہیں ہے عبادت جائز نہیں ہے عبادت اللہ لہ شوائے اسی پاکزات کے ہاں عبادت بے معنی وسیع مفہوم اس میں زبانی عبادت بھی ہے جس میں سبحان اللہ علم کی نویز میں شامل ہے اور باقی عملی عبادتیں نماز روجہ ہاتھ زکوٰۃ صدقہ خیرات کوئی بھی نیک عمل جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے وہ سب اس تہذیب کے اندر شامل ہے تسبیح ہے کولی پھیلی ہاں جی سب جو ہے یہاں عیسائی دعا کے اندر سب مناتے تو پاک اور منظع اللہ کی جائش نہیں ہے سزاوار نہیں ہے کا سوا اس پاکزات کی عبادت اور بندگی بے بانی وسیع مفہوم کے اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائش نہیں ہے تو اس مبارک مد کا یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے نہ کہ تصویح کو تذبیح رکھیں ٹھیک ہے تو میرے دو اللہ میں ان مقدس دعاؤں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور سمجھ کر سے دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے امین رب العمین